اور فرماؤ کہ مجھے یہ وہی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پان دیتے